بسّ الرحم الرحم الرحمۃ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح من غروب علی بطا انسو باقی تمام سامع خارہ بردر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر دو سو پچپن ایک کہ سل میں آپ لوگوں پیش کر رہا ہوں آج کے درجے نماز غلفلہ ختم ہونے کے بعد آج جو ہے نماز نوروز ہاں جی جو ہے اس کے والے میں اس کا کتنی رکت ہے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں اس کے سلام کے بعد کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہے ہیں نماز نوروز کے حوالے سے تو حضرت امیر سید حضر الحمدانی رحمت اللہ علیہ جو ہے نماز نوروز کے حوالے سے فرماتے ہیں یعنی اکیس مارچ ہیں اکیس مارچ کی جو تاریخ ہے ہر سال میں کو وہ نوروز کے دن ہے اس کو ہم نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں اس دن اخصوص ہمارے عملیات ہیں تو اکیس مارچ یعنی نوروز کے دن ظہر اور عصر کے درمیان ہاں زہر اور نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان نماز نوروز چار رکت چار رکت دو سلام کے ساتھ پڑھے ہاں جی دو روز رکت کر کے سلام پھیرے اور جو ہے ان نمازوں میں ان دونوں رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس سلسلے فرماتے ہیں پہلی رکت میں سورہ فاتحہ علم شریف کے بعد سورہ قد دس مرتبہ پڑھے ہاں جی شریف کے بعد سورہ قد دس مرتبہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں یعنی سورہ قدر سورہ ضاللہ دس مرتبہ پڑھیں اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ سورہ الم شریف کے بعد سورہ کافرون قل یا او حل کافرون جو ہے یہ مبارک سورا دس مرتبہ پڑھیں تو یہ دو رکعت ہو جائے گا دو رکت ہونے کے بعد جو ہے سلام پھیریں گے پھر دوبارہ نیت باندھیں گے دو رکعت اور پڑھیں گے تو تیسری رکعت میں ہاں جی سورۂ فاتحہ کے بعد سر اخلاص الو اللہ شریف جو ہے وہ دس مرتبہ پڑھیں گے وہ بھی دس مرتبہ ہے اور چوتھی رقد میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق الاوض ورب بال الفلق من شرما خلع پورا سورہ اور سورہ ناس الاحوض ورب الناس ہیں دونوں کو آخری ان دونوں کو دس دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ مجموعی طور پر جو ہے چار رکعت اور دو رکعت ہاں پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے تو یہ دو رکعت ہوا ہاں جی تو مجموعی طور پر دو دو رکعت کی دو دو دفعہ سلام پھیریں گے تو آپ کا چار رکعت مکمل ہو جائے گا ہاں جی تو یہ ہے نماز نوروز کی پڑھنے کا طرقہ اور اس نماز کی نیت جو ہے کتابوں میں دعوت کے نسخوں میں دو نیت آیا ہے ایک نیت تو باخرشید نے جو لکھا ہے جس کے سرو میں آپ لوگوں کو درس دے رہا ہوں وہ نیت نماز نوروز یہاں لے لکھا ہے وسلی صلاطَََ نیروض رقطِ نی قربتاً اللّہ یہ نیت آئے اس نیت سے دونوں رکت اسی نیت سے پڑھیں گے تو وسلی صلاطََ نیروض رقتِ نرطََََََََََََََ وسلی میں نماز پڑھتا ہوں پڑھتی ہوں صلاطَ نماز نوروز نوروز کی نماز رکت نہیں دو رکت قوربتا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیونکہ قرب ویسے نزدیک مکانی مرادی ہیں یہاں پر کیونکہ خدا ہر انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہے تو یہاں قربتا اللہ سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے ہماری تمام نیتوں کے آخر میں قربتاً اللہ ہے کیونکہ کوئی بھی عبادت بندے نے بجا لانا ہے وہ صرف اللہ کے لیے بجا لانا ہے کسی اور مخلوق سے قرب کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو وہ شرک شمار ہو جائے گا اس لیے ہمارے یہاں نماز ہو زکوٰۃ ہو فطرہ ہو تمام عبادتوں میں جو ہے آخر میں جو نیت قربت اللہ کے لفظ سے ہیں جو کہ اصل مقصد اس میں بیان ہوتا ہے کہ میں یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں کس نے پڑھ رہا ہوں تو اللہ سے اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیونکہ اللہ کی عبادت بندگی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے جب اس کے پیارے نبی کے حکم سے عما علیہ السلام کے حکم سے ہم کوئی عبادت بجا لاتے ہیں تو لیکن وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے ہاں جی کوئی عبادت جو ہاں جی قرآن سنت سے ثابت ہو تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے خود ساختہ چیزیں عبادت شمار نہیں ہوتی ہے. ہاں جی تو یہ ہمارے بزرگان جی نے ہمیں دیا ہے اس دن پڑھنے کو تو اس کی ایک نیت تو یہی ہے اسلی صلاۃََََََََََََََََََ رکھتے ہیں نكط اللہ لیکن جو ہے یہ نماز نوروز كے یہ جو ہے کس مناسبت سے ہم پڑھتے ہیں ہاں اكيس مارچ کو ہم یہ نماز کیوں پڑھتے ہيں ہاں چونكہ اكيس مارچ اسلامی نقطہ نگاہ سے سال کی تعداد تو ہے نہیں ہے ہاں اسلامی نقطہ نگاہ سے سال کی ابتدا تو محرم سے شروع ہو جاتی ہے انگریزی اعتبار سے بھی جو ہے وہ یکم جنوری سے شروع ہو جاتی ہے تو دونوں سالوں کی ابتداء تو اس میں نہیں ہے تو پھر اکیس مارچ کو یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہاں تو اس دن کو ہم خاص اہمیت کیوں دیتے ہیں اس دن خوشی کیوں مناتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے نوروز کے دن جو ہے عید منانے اور خوشی منانے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن غدیر کا واقعہ رونما ہوئے موسم کے اعتبار سے ہاں جی غدیر جو اٹھرنا ذی الحجہ کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علم نے علیہ السلام کو غدیر خم کے میدان میں اپنے جانشین مقرر کیا تھا اور منقند مولا فاض علی مولا ہو ہاں جی کہ جو آپ کو آپ کو ولاعت کا اعلان کیا تھا ولایت امامت کا وہ دن جو ہیں وہ یہی اکیس مارچ کا دن تھا انگریزی مہینے کے لحاظ سے وہ اکیس مارچ تھا اور اسلامی مہینے کے لحاظ سے اٹھارہ ذی الحجہ تھا تو اٹھارہ ذی الحجہ کو بھی ہماری مخصوص عمل ہے باغہ نواس ہے خطبہ ہے اس کے لیے اور بھی ثوابات لکھا ہیں لیکن موسم کے اعتبار سے ہاں جی مارچ کا موسم تھا اور مارچ کا مہینہ تھا وہ موسم ربی کا موسم ہے اس لیے وہ اکیس مارچ کو الحانہ دلحجہ واقع و حسین علیہ السلام کی ولات نصب ہوا لہذا اس مناسبت سے ہم اس دن کو اہمیت دیتے ہیں ورنہ جو ہے ایران میں تو صرف ان کے قومی تہوار اور عید سمجھتے ہیں اور غدی سے نہیں جوڑتے ہیں یہ جو ہے لیکن ہمارے پاکستان میں خصوصاً پاکستان میں عام شہروں میں تو اس کا کوئی لنگ ہی نہیں وہ لوگ نہیں مناتے عام پاکستان میں اکیس مارچ کا کوئی جو ہے قومی تہوار وغیرہ نہیں ہیں صرف ہمارے ان علاقوں میں نوباش نشین علاقوں میں ہمارے وجہ سے دوسرے قومیں بھی مناتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں بہت سے جگہوں پر اس دن اس لیے غدیر کا قصیدہ پڑھتے ہیں میں نے خود ابل مرکز میں بھی دیکھا اس <coughs> دن جو ہے کس مارچ کو صبح مساجد میں غدیر کا قصیدہ پڑھتے ہوئے سنا اور چونکہ اس کو غدیر کے موسم کو اکیس مارچ کی اس موسم کو اس دن کو ہاں یاد رکھا جائے موسم کے اعتبار سے بھی واقعات کے اعتبار سے بھی ویسے اسلامی مہینے کے لحاظ سے تو حاصل میں تو وہی اثر جا ہے اسی کو یاد رکھنا ضروری ہے ہاں ادھر موسم کے اعتبار سے بھی ہم اس دن کو یاد رکھتے ہیں جیسے عاشورہ کو ہم بہت سے جگہوں پر اسد کے مہینے میں بھی ہے نی اسد مناتے ہیں جو کہ اسد کا واقعہ ان مہنوں میں ان شدید گرمی کے دنوں میں واقع وہ کربلا کا واقعہ ہاں جی تال اسد کے اس مہینے میں تو اس وجہ سے جو ہے ہم اچھا محرم کے جو ہے دو موقعوں پر مجلس محفل کرتے ہیں لیکن اصل محرم کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ جو ہے اہمیت کے ساتھ اچھا اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اسد میں بعض جگہوں پر کرتے ہیں بعض جگہوں پر نہیں کرتے ہیں. لہٰذا جو ہے اس واقعے کو سامنے رکھیں تو زیادہ اس نماز کی نیت جو علامہ بشیر والی دعوت میں نیت جو انہوں نے لکھا ہے وہ زیادہ مناسبت اور درست لگتا ہے اس میں نیروز جب سنیں گے تو ایک قومی تہوار جیسا لگتا ہے لیکن آپ نے اس نیت میں نظامِ لقادیر لکھا ہے ہاں جی نیروز کی جگہ جو ہے آپ نے لی ضمن الغدیر لکھا ہے اور وہ بھی قلوی نسخوں میں موجود ہے وہ نیت انہوں نے اپنے جیب سے نہیں لکھا ہے قلوی نسخوں میں ضمن الغَدیر موجود تھی اس وجہ سے لکھا ہے چنانچہ آپ نے جو نیت لکھا ہے وہ یہ ان کی دعوت کے صفحہ نمبر دو سو انچاس پہ ہے وسلی لی ضمن رکعتین رکتین اللہ وسلی میں نماز پڑھتا ہوں لِ ضمن الغدیر غدیر کا جو ہے وقت اور موسم پہنچے پر کے اس عظیم واقعہ جس جی دن رونما ہوا ہے اس کا وقت اور زمان پہنچنے پر میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں ہاں جی موسم غدیر یعنی غدیر کے عظیم مواقعہ رونما ہونے کے موسم و وقت آنے پر ہاں جی آنے پر یہ نماز اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہوں ہاں تو یہ نماز جو ہے زیادہ یہ نیت زیادہ مناسب ہے کیونکہ جب یہ آپ غدی کو یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو نیت کے اندر بھی وہی لزامہ نہیں جو بات دوسرے قلمی نسخوں میں یہی نیت بھی آیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے اس نیت وہ نیت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور جہاں تک میں غور کیا تو اس کے آخر میں ایک دعا ہے ہاں جی اس نماز کے اختتام پر اس دعا پہ بھی غور کریں نا تو اس دعا سے بھی بالکل یہی سمجھ میں آتا ہے یہ غدیر کے واقعے سے مربوط ہے یہ دن جو ہے غدیر کے واقعے سے مربوط ہے انشاءاللہ اس دعا کی تجمہ توضیٰ آپ لوگوں کو کروں گا ہاں جی کل پرسوں کی درس میں تو اس دعا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن آل محمد کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے یہ نہایت عظیم دن ہے اس کے حق بہت زیادہ ہے ہاں جی اور اس لیے جو ہے اس اس دعا کے اندر جو کلمات آیا ہیں ہاں وہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ دن اسی غدیر ہی سے محروز ہے ہاں جی اور غدیر ہی سے جو مناسبت رکھتے ہیں اور یہ نماز بھی غدیر ہی کے دن کو یاد رکھنے کے لیے اس کی عظمت کو یاد رکھنے کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں لہذا جو ہے یہ نیت وسلی حرکتین قبطن اللہ یہ نیت زیادہ مناسب لگتا ہے مجھے اب یہ نیت اور یہ نماز اس کے چار عقید حال رقدمی کیا پڑی جاتی وہ آپ لوگوں کو بتایا اور نیت اور اس کے بارے میں جو تبصرہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا اب آگے شاسر فرماتے ہیں دو سجدے شکر بجا دو سجدے شکر کے بجا لائیں یعنی بات از نماز نوروز یعنی نماز نوروز پڑھنے ختم ہونے کے بعد چار اقد شکر کے دو سجدے بجا لائیں دو سجدے شکر بجا لائیں اس کی نیت یہ ہے نیت اس طرح ہے اس جدو سجد تی شکری رقطنِ قطن اللہ اس جدو میں سجدہ کرتا ہوں سجد تی شکری شکر کے دو سجزے قروط للّہ اللہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے یہ نیت پڑھ کر آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کر ہر سجدے میں کلم طیبہ اور درود شریف پڑھ کر دنیا و آخرت کی بلائی کے لیے دعا مانگی جائے ہاں جی ہر سجدے میں کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھ کر دنیا حرت کے لیے ہاں جی دعا مانگی جائے اور پھر فرماتے ہیں پہلے سجدے سے سر اٹھا کر پودا میں کی حالت میں آت الکرسی خالدوں تک ایک مرتبہ پڑھیں اور دوسرے سجدے میں سر اٹھا کر پھر درد ذیل دعا کو پڑا کریں ہاں جی تو یہ ایک لمبی دعا ہے وہ انشاءاللہ کل توجہ جی دے دوں گا اور یہاں جو فرمایا دونوں سجدوں میں کلم طیبہ پڑا کریں اس کا ترجمہ بھی پہلے آپ لوگوں کو کرا چکا ہوں کلمہ کی نماز کے بعد آث اللہ کے ذیل میں تاہم یہاں دوبارہ آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں تو کلم پاک کلمِ طیبہ مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس صرف لا لہ رسول اللہ ہیں ہاں با آبا صحم اسلام کے فرقے اس پر لا اللہ رسول اللہ پر علین و تک کا اضافہ کرتے ہیں لیکن ہمارے پا جن نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و فاطمت تو اللہ والحسن والحسن اللّہ ولحسن و الحسن اللہ اللہ علام رحمۃ اللہ ولا مغم لَََََعنۃ اللّہ ہمارے کل طیبہ یہ پورا ہے یعنی اس کا مختصر تجمہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ ایک حصہ اس کا یہ ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس پوری کائنات میں کوئی ذات اگر پرستش اور بندگی کے لائق ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ذات ہے اس کے ذریعے سے ہم تمام شرک کا نفی کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ صلّہ کے رسول تھے اس سے جو ہے کفر سے نکل آتے ہیں کہ یہود نہ نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا ہاں جی لہذا اس سے نکل آنے کے لیے محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے نفاق سے نکل آنے کے لیے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو کہ آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا لفظ محمد کا معنی ہی خوبصورت ہے معنی یہ ہے الزیع کا سراخ ہے محمودہ وہ عظیم حسین جس کی اچھے اچھے خصلتیں اور صفات ہیں وہ جو اچھے اچھے خصلتوں کا مالک ہے اس کی تمام خصلتیں اور صفات نیک ہیں پاخیزہ ہیں طیب ہیں تو وہ حسی رسول اللہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے ہدایت کے لیے بے جاؤ حسی ہے یہ اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے اور علی یو ولی اللہ اور علی علیہ علی السلام اللہ کا ولی ہے اللہ کا قریب ترین بندہ دوست ولی اللہ ولی کے معنی وہ کہا جو اللہ تعالیٰ کے سو فیصد موتی اور فمبردار ہوتے ہیں ہاں اور ہر قسم کی واجبات فرائض پر پورا پورا عمل کرتے ہیں اللہ کی اسے کامل معرفت ہوتی ہیں ہاں زندگی انسان کے لیے ممکن ہے وہ اللہ واجبات فریض پر مکمل کاربن ہوتے ہیں اور ہر قسم کے محرمات سے سختی سے وہ اجتناب کرتے ہیں ہوائے نش کے وہ ہرگز پیروی نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے وہ اللہ کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو حضرت علیہ السلام اللہ کا ولی ہے ولی اللہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا قریب ترین بندہ ہے اللہ کے متی اور بردار بندہ ہے وہ فاطمہ تو آمد اللّہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندی ہے ہی؟ ہی؟ اللہ کے آمد اللہ کے معنی میں بھی سرا پاس سب سر تسلیم خم ہونا موجود ہے اللہ کی مکمل اطاعت گزار بندہ ہے و حسن و الحسین صفت حسن حسین اللہ کا چنا ہوا بندہ ہیں اور اللہ مبین رحمت اللہ ان سے محبت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہو لطف و کرم شفقت نازل ہو والا مبغزی اور ان سے بہت عداوت کرنے والوں پر لانت اللہ اللہ کی لانت ہو ہاں جی یہ کلمہ طیبہ جو دونوں سجدوں میں پڑھنا ہے اور بقیہ بات انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے